باب نمبر دس مرتبہ شیخ اور مشیخت کی شان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم چاہو تو میں تمہارے سامنے قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہی افراد محبوب ہیں جو اس کی بندوں میں میری اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے کو بیدار کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنانے کی کوشش کرتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وصف کا تذکرہ اپنے ارشاد میں فرمایا ہے یہ مرتبہ مشیخت اور دعوت اللہ کا ہے مشایخ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں اور خدا کے بندوں کا رشتہ خدا سے جوڑتے ہیں خدا کی طرف دعوت دینے اور بلانے میں ان کی مسائی بارگاہ الہی میں قبولیت پاتی ہیں اور خدا بھی ان سے محبت کرنے لگتا ہے اسی بنا پر تصوف کا طریقہ طریقہ تصوف میں شیخ کا مرتبہ ایک اعلیٰ اور افضل مرتبہ ہے بلکہ اس دعوت اللہ میں وہ پیغمبروں کی نیابت کرتا ہے شیخ اپنے مریدوں میں اللہ تعالی کی محبت اس طرح پیدا کرتا ہے کہ وہ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اب پیروی کے راستے پر لگا دیتا ہے اور جو صحیح طریقہ اور جو صحیح طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اللہ تعالی اس سے محبت فرمانے لگتا ہے جیسا کہ اس کا ارشاد ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اللَّهِ بارہ نمبر تین رکو نمبر 12 آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اور اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا شیخ مرید کو اللہ کا پیارا کس طرح بناتا ہے شیخ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اس طرح پیدا کرتا ہے کہ وہ مرید کو تزکیا نفس کے راستے پر چلاتا ہے اور جب نفس مزکی اور پاک ہو جاتا ہے تو دل کا آئینہ جلا پاتا ہے اور اس میں عظمت الٰہیہ کی تجلیات پر توفگن ہو جاتی ہیں اور جمال توحید اس میں جلوہ فرما ہو جاتا ہے چشمے بصیرت کی سیاہی جلال قدم کے انوار اور کمال ازلی کے نظارے میں مصروف ہو جاتی ہے یعنی وہ مشاہدۂ حق میں بھی مصروف ہو جاتا ہے اور اس تسکیے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے محبت کرنے لگتا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے قد افلح من ذکر یعنی جس نے اپنے نفس کا تسکیہ کیا اس نے فلاح پائی اور فلاح کی صورت یہی ہے کہ بندہ خدا وندِ کی معرفت میں کامیاب ہوا فلاح کی ایک اور بھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب بندے کا آئینہ قلب مذکی ہو گیا اور اس کو جلا نصیب ہو گئی تو اس وقت اس کو اپنے اندر کی تمام قدورتیں اور برائیاں نظر آئیں اور اس کی اصل حقیقت اس پر نمایاں ہو گئی اور آخرت کی بھی اصل اور اس کی تمام خوبیاں اس کو نظر آئیں تو اس وقت اس کی چشم بصیرت پر دونوں جہاں کے حقائق اور نتائج منکشف ہو گئے تو اس وقت بندہ خدا یعنی مرید نے دائمی چیز کو اختیار کر لیا اور اسے محبت کرنے لگا اور فانی چیز کو چھوڑ دیا اس طرح تزکیہ نفس کا ایک اور فائدہ اور نکلا کہ اس سے مشائخ کا مرتبہ اور ان کی تربیت کے اثرات بھی واضح ہو جاتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ شیخ اللہ تعالیٰ کے لشک کر کے ناصر و معین سے ہے یعنی مشائق اللہ تعالی کی فوج ہے جن کے توسط سے وہ مریدوں کو صحیح راستے پر لگاتا ہے اور طالبان طریقت کی اس سے رہنمائی کرتا ہے مشایخ کی کیا ضرورت ہے مشایخ کی اسناد کے توسط سے ہم تک روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن بشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جگہ بیس بار یا اس سے بھی زیادہ ایک جگہ 20 یا اس سے بھی زیادہ افراد جمع ہوں اور ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تعالی سے ڈرانے والا ہو تو پھر سب لوگوں کا معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے یعنی ہر ایک مورز خطر میں پڑ جاتا ہے بش مشائق اللہ تعالیٰ کے وقار سے آگاہی کا ذریعہ ہیں کہ مرید ان سے ظاہری اور باطنی ادب حاصل کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولا اکلدین فب لہم افتدا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تو ان کی ہدایت کی پیروی کر اولی اکلدین حد اللہ فب ہد بس جب کہ مشایخ ہدایت یاب اور راہ یافتہ ہوئے تو وہ اس کے مستحق اور اہل ہو گئے کہ ان کی پیروی کی جائے اور ان کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمایا حدیث قدسی اذا كان الغالب علا ابدی الشتغالی بی جعلت ہمت ہو و لذت ہو فی ذکری جب میرے بندے پر میرے ساتھ مشغولی غالب ہوتی ہے تو میں اس کی تمام تر اور لذت اپنے ذکر پر مرکوز کر دیتا ہوں مشائق کے احوال اور جب میں اپنے ذکر میں اس کی ہمت اور لذت کو مرکوز کر دیتا ہوں تو وہ مجھ سے محبت اور عشق کرتا ہے اور میں اس سے محبت اور عشق کرتا ہوں اور میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل ہے اس کو اٹھا دیتا ہوں اس وقت اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب اور لوگ بھول جاتے ہیں تو وہ نہیں بھولتا ان کا کلام انبیاء کا کلام ہے یہ لوگ ابطال حق یعنی بتلے عظیم ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں ساکنان زمین پر کوئی عذاب کرنا چاہتا ہوں اور اہل زمین کو ان کے کیفر کردار پر پہنچانا چاہتا ہوں تو یہ لوگ مجھے یاد آ جاتے ہیں اور محض ان کی وجہ ہی سے ان لوگوں سے اپنے عذاب کو روک لیتا ہوں کے طریقت مرتبہ شیخ تک پہنچ جاتا ہے سالک کے طریقت کے رتبہ مشیخیت تک پہنچنے میں راز یہ ہے کہ سالک سیاحت نفس پر معمور ہے لیکن وہ اس کی صفات میں مبتلا ہوتا ہے بائیں ہمہ وہ ہمیشہ صدق معاملہ کے ساتھ سلوک کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا نفس ایک منزل پر پہنچ کر مطمئن ہو جاتا ہے اور استمانیت کی بدولت استمانیت کی بدولت اس کی فطری برودت اور پیوست اور یبوست یعنی سردی اور خشکی دور ہو جاتی ہے وہ اسی برودت اور یبوست ہی سے تو سرکشی اور اطاۃۃ و ان ایکقاد سے روح کیا کرتا تھا یعنی جب یہ دونوں چیزیں زائل ہو گئیں تو عدم اطاۃ تو سرکشی کی قوت بھی فنا ہو گئی اور نفس کو جب روح کی گرمی پہنچتی ہے تو اس گرمی سے ایسی نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور یہی وہ نسبت اور نرمی ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا ہے ثم تلین قلوب ہم جلودہم و قلوبہم ہم ذکر اللہ ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو وہ عبادت کی اجابت کرتا ہے اور اطاط و بندگی کے لیے پسیجتا ہے یعنی طاعت و بندگی کے لیے ہمتن آمادہ ہو جاتا ہے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ تعمیر وجود میں عربائے اناصر یعنی آب آتش خاک اور بعد کار فرما ہے مزاج و نفس کی تعمیر انہی سے ہوتی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے مومن کے دل کا مقام مومن کا دل روح اور نفس کے مابین ہے اور اس کے دو رخ ہیں ایک رخ تو نفس کی طرف ہے اور ایک رخ روح کی جانب ہے با اعتبار روح وہ روحانی اثرات سے بہرور ہوتا ہے اور نفس کے رخ کے اعتبار سے اس پر نفسانی اثرات اثر انداز ہوتے ہیں اس طرح اس کے باطن میں یہ کشمکش جاری و ساری رہتی ہے لیکن جب نفس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے تو گویا اسے سیاحت نفس کا تکملہ کر دیا اس کا سلوک منتہا کو پہنچ گیا اور وہ سیاحت نفس پر متمکن ہو گیا اس کا نفس اس کا منقاد و متی بن گیا اس وقت وہ خداوند تعالی کے احکام کی اطاعت میں رجوع ہو جاتا ہے نفس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد پھر سالک قلب کی طرف متوجہ اور اس کی اصلاح کے لیے مستعد ہوتا ہے کہ قلب میں جو میلان نفس کی طرف ہے اور قلب جو نفس کی طرف متوجہ ہے اس وقت تمام مریدین تابعین اور صادقین کے نفوس شیخ کی نظر میں اس کے نفس ہوتے ہیں کیونکہ وجود جنسی کے اعتبار سے ان نفوس میں اور شیخ کے نفس میں کچھ فرق نہیں ہوتا بلکہ غیبت ہوتی ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ نسبت کے اعتبار سے وہ اس کے ہم جنس ہیں ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ شیخ و مرید کے درمیان ایک روحانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ الفت الہی دونوں میں موجود ہے اور یہی رشتہ الفت دونوں میں مشترک ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو انفقت مآ فی الارد جمیئم مآ بین ولكن اللہ پارہ نمبر دس رکو نمبر چار اگر تم وہ سب کچھ خرچ کر دیتے جو روئے زمین میں ہے تب بھی تم ان کے دلوں کو نہیں ملا سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا مریت کا نفس شیخ کا این نفس ہے اس طرح شیخ و مرید میں تعلیف موجود ہے اور یہی مطلب ہے من رجہ کا اس وقت جب مریدوں کے نفوس شیخ کے عین نفس یعنی حیثیت کے اعتبار سے بن جاتے ہیں اس وقت شیخ مریدوں کے نفوس کی بھی اسی طرح تعدیب کرتا ہے جیسی کہ اس نے اپنے نفس کی تعدیب کی تھی اس وقت شیخ تخلق بے اخلاق اللہ یعنی اپنے اندر اللہ جیسے اخلاق پیدا کرو کم مصداق بن جاتا ہے اس وقت اللہ تعالی یہ فرماتا ہے شوک البرار العلی و ان و الى لقا اہم اشد شوک حدیث قدسی دیکھو میرے ابرار کا شوق میرے دیدار کے لیے طول پکڑ گیا ہے ان میں شوق دیدار بڑھ گیا ہے اور بے شک میں ان کے دیدار کا ان سے زیادہ شائق ہوں چونکہ اللہ تعالی نے صاحب یعنی مرید اور مسحوب یعنی شیخ میں ایک حسن تالیف قائم رکھا ہے یعنی ایک رشتہ روحانی دونوں میں قائم ہے اس لیے اس مقام پر مرید جز شیخ بن جاتا ہے جیسا کہ ایک نومولود اپنی ولادت میں اپنے باپ کا جز ہے اور بیٹے کی پیدائش پر ولادت کا شمار کیا جاتا ہے ہاں کہ حالانکہ ولادت تو دو بار ہو چکی ہے ایک ولادت روحانی اور ایک ولادت طبعی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کی ولادت دو مرتبہ نہیں ہوئی آسمان کے مقام ملکوت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا ولادت اول میں تو اس کا اس عالم سے تعلق اور ارتباط قائم ہو جاتا ہے اور ولادت روحانی کی بدولت روحانی دنیا اور ملکوت سے اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وک ضلع کا نوری ابراہیم ملکوۃ سماویت ولرد ولیقون من المکن اور ایسے ہم دکھلاتے تھے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی سلطنتیں تاکہ وہ اہل یقین سے ہو جائیں یقین خالص یقین خالص اپنے کمال کے ساتھ حلاوت روحانی میں حاصل ہوتا ہے اور اسی حلاوت روحانی سے شیخ میراث انبیاء کا مستحق بنتا ہے پس جس کو میراث انبیاء سے حصہ نہیں ملا بالفاظ دیگر وہ پیدا ہی نہیں ہوا خواہ وہ کمال درجہ فتنت و زکاء رکھتا ہو اس لیے کہ فطانت اور زکاوت عقل کا نتیجہ ہے جب عقل نور شرع سے مستیز اور منور نہیں تو وہ ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتی اور ہمیشہ ملک ظاہر میں عالم تجبذ میں رہے گی اور صرف علوم ریاضی جو علوم عقلیہ ہیں ان تک ہی اس کا تصرف رہے گا اور عالم ملکوت پر پرواز نہیں کر سکے گی یہ ملک ہستی اس کا ظاہر ہے اور ملک اور ملک ملکوت اس کا باطن ہے عقل روح کی زبان ہے اور بصیرت و دانائی جس سے ہدایت کی شوائیں پھوٹتی ہیں قطب روح ہیں زبان قلب کی ترجمان ہے اور جو مضمون یہ ترجمان ادا کرتا ہے اس سے قلب تو آگاہ ہے لیکن ترجمان اس کی حقیقت شناس قلب نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ افراد جن کے پاس عقلیں تو ہیں لیکن وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں یہ نور ہدایت سے محروم ہیں جو عطیائی خداوندی ہے اور ان لوگوں کو عطا کیا گیا ہے جو صحیح پیروی کرنے والے ہیں پس یہ ہی افراد جن کی اقول نور ہدایت سے محروم ہیں سیدھے اور صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ان کے آگے پردے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی حیثیت محض ایک ترجمان کی ہے اور وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کی حقیقت سے محروم اور ناواقف ہیں خطاب الستو بربکم سے ایک دلیل جس طرح ولادت طبی میں ذرات ذرات وجود اولاد باپ کی صلب یعنی پشت میں ودیت رکھے گئے تھے یہ ذات اولاد کی تعداد کے مطابق آئندہ نسلوں میں منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں جیسا کہ ہم سابق میں کسی مقام پر بیان کر چکے ہیں یہی وہ ذرات ہیں جن سے خداوند تعالی نے یوم میساک کے وقت السط و یعنی کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں فرمایا تھا اور ان ذرات نے اس خطاب ربانی کے جواب میں بلا یعنی ہاں کہا تھا اس وقت جب اللہ تعالی نے پشت آدم علیہ السلام پر مسح فرمایا اور یہ واقعہ بطن نمان کے مقام پر پیش آیا جو مکہ اور طائف کے مابین ہے تو پشت آدم علیہ السلام سے یہ ذرات اس طرح رواں ہوئے جیسے جسم سے پسینہ بہتا ہے جس قدر اولاد آدم تعداد میں تھی اس اسی قدر یہ ذرات روان ہوئے تھے یعنی برولت کے لیے ایک ذرہ تھا اس میساک یعنی السط بربکم برب کو بلا کے بعد وہ ذرات پشت آدم علیہ السلام میں پھر واپس بھیج دیے گئے تو ہمارے ان آبا میں بعض ایسے تھے جن کی سلب میں ان ذرات کا نفوذ ہوا اور بعض ایسے تھے کہ ان کی سلب میں ان ذرات کا نفوذ بالکل نہیں ہوا اور ان کی نسل منقطع ہو گئی یعنی ان کی اولاد پیدا نہیں ہوئی اور وہ منقطع اور نسل ہو گئے ایسا ہی کچھ حال مشائق کا ہے کہ ان میں سے کوئی شیخ تو ایسا ہے کہ جس کی اولاد یعنی اولاد مانوی یا مریدین کثرت سے ہوئی اور اس شیخ سے وہ مرید یعنی اولاد علوم و احوال حاصل کرتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور پھر اسے دوسرے کی امانت میں دے دیتے ہیں یہ لوگ دوسروں کے فیض دوسروں کو فیض اسی طرح پہنچاتے ہیں جس طرح ان کو اپنے مشایخ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا ہے اور بعض مشایخ ایسے ہیں کہ جن کی نسل منقطع ہو گئی ہے یعنی یہ اولاد مانوی نہیں ہے اور یہ نسل وہی ہے جس کا تانہ کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل بریدہ ہیں اور اللہ تعالی نے اس کا ذکر اسی طرح فرما دیا شانی اکا ہو ابتر بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تو قیامت تک باقی رہے گی اور اس نسبت روحانی اور مانوی کے اعتبار سے آپ کے علم کی میراث اہل علم کو پہنچتی رہے گی میرا سے پیغمبراں کا مقام ہمارے شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشایخ کے حوالوں سے کثیر بن کیس سے یہ روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جامع مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے ابو دردہ میں آپ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے وہ حدیث حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جس کے بارے میں مجھے علم ہوا ہے کہ آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان فرماتے ہیں یعنی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے بغیر کسی واسطے کے حضرت ابو دردہ رضی العن سے کہا کہ آپ یہاں کسی تجارتی کام سے یا کسی اور کام سے آئے ہیں اس شخص نے کہا کہ صرف اسی کام سے یہ سن کر حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ جس شخص نے علم کے لیے راستہ طے کیا اور علم کی خواہش میں سفر کیا تو اللہ تعالی اس کو جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر لگا دے گا منسلک ترقن بےتم اللہ بہ تر من طرف الجنہ طالب علم کی فضیلت حقیقت یہ ہے کہ طالب علم کو خوش کرنے کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں آسمان و زمین میں جس قدر مخلوقات ہیں تمام طالب علم کے لیے مفرت کی دعا کرتی ہیں یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس دعا میں شریک ہیں اور یہی وجہ ہے کہ عالم عالم کی فضیلت عابد محض پر اس طرح ہے جیسے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے بے شک علم ماں امبیا علیہم السلام کے وارث ہیں جو ورثے میں نہ دینار دیتے ہیں اور نہ درہم دیتے ہیں ان کا ورثہ بس یہی علم ہے بس جس نے اس کو حاصل کیا اس نے اس میراث سے حصہ پا لیا وہ اول شخص جس کو اللہ تعالی نے علم و حکمت سپرد فرما دیا وہ ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں پھر ان سے یہ علم و حکمت ورثے میں پایا اور انسان نے نسیان اور خطا اور خواہشات نفسانی کو بھی اسی طرح ان سے ورثے میں پایا ترکیب جسد آدم علیہ السلام روایت ہے کہ اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین کے تمام اجزاء سے ایک مٹھی بھر کر لائیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک جوہر کو پیدا کیا اور پھر اس سے زمین کے تمام اجزاء کو مرکب کیا پھر اللہ تعالیٰ نے مرکب اجزاء پر ایک نظر ڈالی تو ان میں کلمات خداوندی سننے اور جواب دینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو اس طرح خطاب فرمایا قلط تو تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی کے ساتھ تو دونوں نے جواب دیا کہ ہم فرما بردار بن کر آئے اس وقت زمین کے اجزاء نے اس خطاب سے ایک خاصیت کو اخذ کر لیا اس کے بعد اس سے یہ خاصیت اس طرح لے لی گئی کہ اس سے صورت آدم علیہ السلام کو ترکیب دیا جائے تب ان اجزاء زمین سے جس میں آدم کی ترکیب کی گئی کہ یہ ترکیب اس خاصیت اخذ کردہ کا تقاضا تھا پھر ان اجزاء عرضی کی نسبت سے اس میں آرزو اور خواہش شامل ہو گئی یہاں تک کہ فر فنا کے درخت کی طرف اس نے ہاتھ بڑھائے یہ شجر فنا وہی ہے جس کو بعض اقوال میں گہوں کا پودا بتایا گیا ہے اس طرح اس قالب نے فنا کا راستہ پا لیا اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی غایت لطف و کرم سے روح پھونکی جس کی خبر اس ارشاد ربانی میں موجود ہے فائدہ سوئی تہو نفق تو ہی میں روحی جب میں نے اس کو برابر کر دیا اور اس پر اپنی روح سے کچھ پھونکا اس وقت یہ جست صاحب علم و حکمت ہوا اس طرح اس نے علم و حکمت کو حاصل کیا اور تصویہ سے وہ نفس منفوسہ کا مالک بن گیا یعنی کہ تصویہ سے اس میں قبول نفس کی صلاحیت پیدا کر دی گئی تھی اور نفر روح سے اس میں روح روحانی پیدا ہو گئی یعنی تصویہ اور نفخ روح نے اس جستے آدم میں دونوں اعصاف پیدا کر دیے یعنی اس کو نفس کا مالک اور روحانیت کا حامل بنا دیا اگر اس قول کی شرح کی جائے تو مجھ بالت ہوگا مختصر یہ کہ آدم کا قلب مادن حکمت اور ان کا قالب مادن ہوائے نفس بن گیا پھر اس جست آدم سے یہ علم ہوا منتقل ہونا شروع ہوا اور اولاد آدم کی میراث بن گئے بس وہ جست اپنے ان طبی رجحانات کی وجہ سے جو خواہشوں کا مرکز ہے وہ حقیقی باپ بنا مگر علم کے ذریعے سے نیز روحانی اور مانوی ولادت سے اس نے روحانی باپ کا مرتبہ بھی حاصل کیا اب یہ ولادت ظاہری فنا پذیر ہو جائے گی مگر مانوی ولادت باقی رہے گی کیونکہ اس ولادت روحانی او مانوی کا تعلق جنت کے اس درخت سے ہے جس کو درخت علم کہا جاتا نہ کہ گہوں کے درخت یعنی پودے سے اس گہوں کے درخت کا نام شجرت الخلد ابلیس نے رکھ دیا تھا کہ ہر وہ چیز کو متضاد نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے اس بحث سے ثابت ہوا کہ شیخ روحانی باپ اور مانوی باپ ہے اس لیے ہمارے شیخ الاسلام حضرت ابو النجیب سہروردی رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا فرزند وہ ہے جو میری راہ پر چلے اور میری مثال اور میرے نمونے سے ہدایت حاصل کرے شیخ کا مسلق اور مشیخیت کی اقسام پس شیخ جس کے طریق سے قصب احوال کرتا ہے تو کبھی محبین کے ابتدائی حال میں اس کو چلایا جاتا ہے اور کبھی محجوبین کے انداز پر اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ سالقین اور صالحین کا حال چار قسموں پر منقسم ہے یعنی سالک مجرد سمجوب مجرد سالک ماں بعد مجزو اور ما بعد سالک یاد رکھو کہ ان میں سالک محض یعنی سالک مجرد مشیخیت کا اہل نہیں ہے شیخ نہیں بن سکتا اور نہ وہ اس مقام مشیخیت تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ہی مقام پر پہنچ کر رک گیا ہے اور یہ مقام جہاں وہ ٹھہر گیا ہے مقام معاملات اور مقام ریاضت ہے اور اس سے بلند مقام پر سعود نہیں کر سکتا اس لیے کہ صفات نفس اس میں باقی ہیں اور وہ رحمت الہی سے حصہ حاصل کرنے کے وقت اپنے مقام پر ٹھہرا ہوا ہے وہ اس حال سے ترقی کر کے اس حال تک نہیں پہنچ سکتا جس کے سبب وہ صعوبات کی سوزش سے راحت و آرام پائے یہی کچھ حال مجذوب محض کا ہے کہ بغیر سلوک کے اللہ تعالیٰ اس پر آیات یقین یقین کی نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے اس کے قلب سے کچھ پردے ہٹا دیتا ہے لیکن وہ معاملات کے راستے پر گامزن نہیں ہوتا حالانکہ معاملات کا اثر کامل ہے ہم ان قریب اس نقطے کی وضاحت کریں گے یہ بھی مشیخیت مشقیت کا اہل نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حز اور بہرا لینے کے وقت اپنے حال پر ٹھہرا ہوا ہے اپنے اعمال میں سوائے چند فرائض کے ماخوذ نہیں ہے یعنی چند فرائض کے علاوہ اور اعمال پر اس کا مواخذہ نہیں ہے بعد مابعد سالک سالق بعد مجذوب وہ ہے جس کی ابتدا مجاہدہ یعنی محنت کشی یعنی ریاضت معاملات بالاخلاص اور افائے شرائط کے ساتھ ہو جب وہ ان مراتب پر پورا اترتا ہے تو اس کو مجاہدے کی تپش سے نکال کر راحت حال پر پہنچا دیا جاتا ہے گویا اس نے تلخ ہنتل کے بعد شہد شیریں پالیا اور فضل کی بلندی پر آرام پاتا ہے کیونکہ وہ مجاہدے کی تنگی سے نکال کر آسانی کے میدان میں آ گیا ہے یعنی مجاہدے کی سختی سے نکل کر راحت و آرام کی منزل پر آ گیا ہے یہاں پہنچ کر وہ قرب الٰی کی خوشبوؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور مشاہدے کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے درد کی دوا حاصل کر سکے اس وقت اس کا ظرف مشاہدے کی لذت سے لبریز ہو جاتا ہے اور کلمات حکمت اس کی زبان سے ادا ہونے لگتے ہیں لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں اور اس پر فتوحات غیبی متواتر ہونے لگتی ہیں اس طرح اس کا ظاہر تو مسدود ہو جاتا ہے لیکن باطن معرض شہود میں آ جاتا ہے اور جلوے کے لائق بن جاتا ہے اللہ تعالی اس کی جلوت میں خلوت کے اوساف پیدا فرما خواص پیدا فرما دیتا ہے اس منزل پر پہنچ کر وہ ایسا غالب بن جاتا ہے کہ کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا اور وہ دوسروں پر تصرف کرتا ہے دوسرا اس پر تصرف نہیں کر سکتا ایسا شخص مشیقت کے لائق ہے یعنی شیخ بن سکتا ہے اس لیے کہ اس نے محبین کے طریقے کو اختیار کیا اور احوال مقربین پر پہنچ گیا کیونکہ وہ چونکہ وہ ابرار صالحین جیسے عمل کر کے اس سلسلے میں داخل ہوا ہے مشیخت کا بلند ترین اور کامل ترین مقام لیکن مشیقت کا بلند ترین اور کامل ترین مقام مجزوب مابعد سالک کا مقام ہے جس کو اللہ تعالی پہلے ہی کشف اور انوار یقین عطا فرما دیتا ہے اس کے قلب سے تمام پردے اٹھا دیتا ہے اس کے مشاہدے کے انوار سے اور اس کو مشاہدے کے انوار سے منور فرما دیتا ہے اس کے دل کو انشراح و فراخ حاصل ہوتا ہے وہ اس دار غروض یعنی دنیا سے دور ہوتا ہے اور دارالخل کی طرف رجوع ہوتا ہے اس وقت وہ دریائے حال سے سراب ہو کر اغلال یعنی بندشوں اور اعلال یعنی اسباب سے رہا ہو جاتا ہے اس وقت وہ اعلانیہ کہہ اٹھتا ہے کہ لا رب لم یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے نہ دیکھا ہو یعنی وہ مشاہدے میں عبادت کرتا ہے اس وقت اس کے باطن سے اس کے ظاہر کو فیض پہنچتا ہے اور مجاہدہ اور معاملہ کی صورت بغیر کسی دقت اور زحمت کے جاری ہوتے ہیں بلکہ یہ مجاہدہ و معاملت کے شدائد اس کو لذیذ و خوشگوار معلوم ہوتے ہیں اس وقت اس کا قالب بھی اس کے قلب کی طرح محبت الہی سے پر اور مملو ہو جاتا ہے اور اس کی جلد میں ایسی ہی نرمی پیدا ہو جاتی ہے جیسی اس کے قلب میں ہے اس کی جلد کے نرم ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا قالب بھی عمل کو اسی طرح قبول کرنے لگتا ہے جس طرح اس کا دل قبول کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے خاص ارادوں کو بڑھاتا ہے اور بامراد محبوبوں جیسی خالص محبت اس کو عطا فرماتا ہے اس سے محبت کو منقطع کرتا ہے اور پھر محبت کرنے لگتا ہے اعراض فرمانے لگتا ہے اور پھر سلسلہ پیام جاری فرما دیتا ہے نفس کے جمود کو اس سے دور کر دیتا ہے اور روح کی گرمی سے اس کو گرماتا ہے اس وقت نفس کی رگیں اس کے دل سے الگ ہو جاتی ہیں تن کمش ان قلبہ اور نفس جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم اللہ وہ ہے جس نے بہترین کتاب بہترین کلام کی کتاب نازل فرمائی جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور دہرائے ہوئے ہیں اس کلام سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے پسیج جاتے ہیں آیات مندرجہ بالا میں یہ خبر دی گئی ہے کہ جس طرح دل پسیت جاتے ہیں اسی طرح جلدیں بھی نرم پڑ جاتی ہیں اور یہ حال صرف انہیں کا ہو سکتا ہے جو محبوب المراد ہیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب ابلیس نے قلب تک پہنچنے کا راستہ دریافت کیا تو اس سے کہا گیا کہ یہ راستہ تیرے لیے ممنوع ہے البتہ تجھے نفس کی ان رگوں کے ذریعے راستہ مل سکتا ہے جو نفس کے ذریعے قلب سے ملتی ہیں تو جب تو ان رگوں میں داخل ہوگا تو ان تنگ نالیوں کی وجہ سے تو پسینے سے شرابور ہو جائے گا اور تیرا پسینہ اس دل میں آب رحمت سے مل جائے گا جو قلب کی جانب سے ایک ہی سمت میں ٹپکتا رہتا ہے اس طرح تیرا تسلط قلب پر ہو جائے گا لیکن جس کو میں پیغمبر یا ولی بناؤں گا اس کے قلب کے بطن سے میں ان رگوں کو دور کر دوں گا اس طرح وہ وہ قلب پیغمبر اور ولی کا قلب تیری رسائی سے محفوظ رہے گا اگر تو ان رگوں میں داخل بھی ہو جائے گا تب بھی قلب تک تیری رسائی نہ ہو سکے گی ان لوگوں کے دلوں پر تیرا تسلط نہ ہو سکے گا شیخ کا قلب شیطان کے تسلط سے محفوظ ہے بس وہ بامراد محبوب جو مشیخت کا سزاوار اور اہل ہے اس کا قلب سلیم سادہ اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور اس کی جلد نرم ہو جاتی ہے اس طرح اس کا قلب روح اس کا قلب روح کا اور اس کا نفس قلب کا ہم مزاج بن جاتا ہے اس طرح وہ نفس جو بدی کا حکم دینے والا ہے اس کی جلد بھی نرم پڑ جاتی ہے اور جب وہ روحانی کیفیات سے بحرور ہو جاتا ہے تو وہ عمل کی طرف رجوع ہوتا ہے اس طرح ہمیشہ اس کی روح خداوند تعلیٰ کی طرف کھینچتی ہے اس صورت میں قلب روح کا تابع ہو جاتا ہے قلب کا تابع نفس بن جاتا ہے اور نفس کا تابع یعنی جسم ہو جاتا ہے اس طرح اعمالِ قلبی اور اعمالِ غالبی میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ وہ ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جاتے ہیں اور ظاہر باطن کی طرف اور باطن ظاہر کی طرف ہو کر یک رنگ ہو جاتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا حکمت قدرت میں اور قدرت حکمت میں دنیا آخرت میں اور آخرت دنیا میں سمو جاتے ہیں اور ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں ایسے موقع پر وہ بامراد محبوب یہ کہنے میں حق بجانب ہوتا ہے کہ اگر تمام پردے اٹھا دیے جائیں تبھی میرے ایمان و یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بس اس حال میں پہنچ کر وہ بامراد محبوب حال کی وہ بامراد محبوب حال کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور وہ خود حال پر غالبہ جاتا ہے قلب و نفس کی غلامی سے کس طرح آزادی ملتی ہے وہ شیخ جو محبین کے راستے سے محبوب تک پہنچنا چاہتا ہے وہ نفس کی قید سے تو آزاد ہوتا ہے لیکن قلب کی قید سے آزاد نہیں ہوتا لیکن وہ شیخ جو بجائے محبین کے راستے کے محبوبیت کے راستے سے محب تک پہنچنا چاہتا ہے وہ قید نفس اور قید قلب دونوں سے آزاد ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس تو Yeah. <laughs> عرضی تاریکیوں کا پردہ ہے اس لیے پہلی قسم کا شیخ اس سے آزاد ہوتا ہے یعنی عرضی تاریکیاں اس کی رہ میں حامل حائل نہیں ہوتی اور وہ ان سے آزاد ہوتا ہے اور قلب ایک آسمانی اور نورانی حجاب ہے اس سے صرف وہی شیخ آزاد ہوتا ہے جو محبوبین کا راستہ اختیار کرتا ہے اپنے دل کا مقید نہیں ہوتا بلکہ بالکل اپنے رب کا ہو جاتا ہے اسی طرح وقت اس کے لیے ہو جاتا ہے وہ وقت کا پابند اور وقت سے متعلق نہیں رہتا بس وہ اللہ تعالی کی بندگی حق کے ساتھ ادا کرتا ہے اور اس پر صد کے ساتھ ایمان لاتا ہے اب پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ فکر و خیال میں بھی اللہ تعالی کے حضور سجدارز رہتا ہے دل بھی اس کا مومن بن جاتا ہے زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے یعنی سراپا بندگی بن جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض سجدوں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبودیت سے ایک بال بھی اعراض و اختلاف نہیں کرتا رواں رواں اور ایک ایک روان روان اور ایک ایک بال اس کے حضور میں سجدہ ریز ہے اس وقت ایسی عبادت ملائکہ کی عبادت کی طرح بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وللہی جدو منفی سما ورد تو کرسول جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہیں سب کے سب خداوند بند کی چار و ناچار عبادت کرتے ہیں ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ ریز رہتے ہیں سجدہ کرنے والے سائے عارفوں کے قالب ہیں بس سجدہ کرنے والے سائے اجسام عارفین ہیں یعنی یہ ظاہری دنیا میں مقرب ارواح کے سائے میں ایسائے ہیں جبھی تو وہ ہمہ وقت سجدہ ریز ہیں اس دنیا ظاہر کے اجسام تو کثیف ہیں لیکن ان کے زلال یعنی سائے لطیف ہیں اور عالم غیب میں اصل لطیف ہے اور خلال کثیف بس جو نیک قالب ہیں ان کے لطیف و کثیف یعنی قوالب و زلال دونوں سجدہ ریز رہتے ہیں یہ جو حال بیان کیا گیا ان مشایخ ہے جو محبوب کے راستے پر گامزن ہیں اور جو مشایخ محبین کے راستے پر گامزن ہیں ان کا یہ حال نہیں ہے کیونکہ وہ اعمال ظاہری کی پیروی کرتے ہیں اور وجدان حال کی کیفیات سے ان کے دل لبریز نہیں ہوتے ہیں یہ حالت ان کے قصور علم کے سبب سے ہے یعنی علم عرفان کی کمی اور حز محبت سے کم مائے گی اس کا باعث ہے اگر وہ کثیر العلم ہوتے تو ان پر ظاہر ہو جاتا کہ اعمال کا احوال کے ساتھ ایسا ہی رابطہ ہے جیسا روح کا جسم کے ساتھ اور پھر وہ سمجھ لیتے کہ اعمال سے اخماس اور بے پروائی اسی طرح ناممکن ہے جس طرح عالم شہادت یعنی دنیا میں اجسام سے گریز ناممکن ہے بس جب تک قوالب موجود ہیں اعمال بھی موجود اور باقی ہیں عارف محقق اور شیخ مطلق جس نے اس مقام کو پا لیا اور جو کوئی اس حال کے مطابق ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا تو وہی شیخ مطلق عارف محقق اور محبوب و ارستہ محبوب و, و آزاد ہے اس کی ایک نگاہ دوا کا کام کرتی ہے اس کا کلام شفا ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے جو کچھ کہتا ہے منجانب اللہ کہتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو اللہ ہی کے ساتھ جیسا کہ حدیث فارسی میں وارد ہوا ہے کہ ولا یزیل ابدو یا تقرر اللہ بن نوا فلحت و حب ہو فضا احبت ہو سم آؤں موی دن و یونس رو بندہ ہمیشہ نوافل کے ساتھ میرا قرب چاہتا ہے تا آ کے میں اس کو چاہوں اور جب میں اس کو چاہنے لگتا ہوں تو میں اس کی کان ہاتھ آنکھ بن جاتا ہوں وہ میرے ساتھ دیکھتا میرے ساتھ سنتا اور میرے ساتھ بولتا ہے بس یہی حال شیخ کا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ بخشتا ہے اور اللہ کے ساتھ روکتا ہے نہ اس کی اپنی رغبت دینے میں ہے اور نہ روکنے میں بلکہ وہ اللہ کی مراد اور مرضی کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مرادیں ظاہر فرما دیتا ہے تو پھر سب کچھ جو اس سے سرزد ہوتا ہے اللہ کی مراد سے ہوتا ہے اس کی نفسانی مراد کا اس میں کچھ دخل نہیں ہوتا اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ صاف ستھری صورت میں نمودار ہو تو اس مراد الہی کو پورا کرنے کے لیے ایسی ہی صاف و ستھری صورت اختیار کر لیتا ہے نہ اس لیے کہ صاف ستھری شکل و صورت قابل تعریف ہے بخلاف اس خادم کے جو عباد اللہ پر قائم کی خدمت پر قائم ہے یعنی خدا کے نیک بندوں کی خدمت کرنے والے خادم کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے